اچھا جی میرے محترام اب سورت کیا آ گئی جی غاشی آ گئی سمجھے جی ادھر تو تفصیلی طور پہ میں نے عرض کیا نا تخفیف ہے جی سورت غاشیہ کا آلہ سے رام تزہیت کے بعد تخفیف ہے سورت غاشیہ کے اندر حالات کا حدیث الغاشیہ کیا ہے تخفیف ہے ڈرب ہے پہلے انجام فریق ہیں یہ جمالن ہے تفصیل خلاص ہیں خلاصہ انجام فریقین حکم تبلیغ و تسلی خاتم و لمبیا حل عطا کہ آشیا تحویل یا میں قیامت اور یہ استفام تشوی کی ہے شوق دلایا گیا کیا آئیہ تیرے پاس بات ڈھانپنے والی تھی اور ڈھانپنے والی کا ہے جی کیا قیامت ہے نا اپنی ہاؤ لاکی سے ڈھانپ دے گی تمہیں کیا آئی ہے تیرے پاس بات ڈھانپنے والی تھی وہ ہوں یاؤ میں خاشیہ انجام مجرمی انجام مجرمی بہت سے منہ اس دن زلیل ہوں گے خاشیہ تو ان کے نیچرے کو بیان نے اوساف ان منہوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں نمبر ایک بہت سے منہ اس دن ذلیل ہوں گے نمبر ایک عام لتون مصیبت جھیلنے والے نمبر دو ناصبت تھکے دے نمبر تین تسلا نارن حامیہ نمبر کتنی جی چار داخل ہوں گے آتش سوزاں کے اندر نارن حامیہ کا کمان کیا کرو گے آتش سوزاں اس قسم کے لفظ یاد کر لیے کرو گے اچھے لفظ ہوتے ہیں نمبر چار داخل ہوں گے آتش سوزاں کے اندر تس کامن این ان آ نمبر کتنے جی پانچ یہ بیان مشروب ہے پلائے جائیں گے ایسے چشمے سے جو کھولنے والا ہوگا جوش مارنے والا لئے سال ہوں یہ بیان کس کا ہے متوں کا تام کا نہ ہوگا واسطے ان کے کھانا اللہ من زری مگر خاردار دار جھاڑ زری کا منع لکھو جی خاردار دار جھاڑ خاردار کا منع کیا کانٹوں والی خار دار جھاڑ بھئی آپ جنگلوں کے اندر چلے جائیں نا جنگلوں میں ایسے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کو خار دار جھاڑ کہتے ہیں اتا بھائی آدھوں سرے کی کنڈیری تصا کیا دو سندھی ہاں اوہی کنڈیری سمجھے جی ایسے ایسے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں کانٹے ہوتے ہیں سمجھے وہا کنڈیری تھی اچھا نہیں ہوتا واسطے ان کے کھانا مگر نہ ہوگا ان کا کھانا مگر خار دار جھاڑ سے نہ تو وہ موٹا کرے گا اور نہ دفاع کرے گا کس کو بھوک کو بجو ہوں یوم میں زندہ انجام متقین بہت سے منہ اس دن بارونک ہوں گے واسط نمبر ایک لکھو بیان اوساد اور وسو نمبر ایک بار رونق یہ راضیہ نمبر دو لکھو اپنے نیک کاموں کے بدولت خوش ہوں گے اپنے نیک کاموں اپنی کمئی لے کھلو اپنی کمئی کی بدولت خوش ہوں گے یہ نمبر دو ہے جی صفات ان منہوں کی فی جنت ان آلیا, نمبر تین بحشت کے اندر ہوں گے یہ تین اوصاف ہیں جی متقین کے منہوں گے جب بحشت کا ذکر آیا جنت تو آگے اوصاف بحش کیا ہے جی آگے اوصاف جنت لکھو جی اوصاف جنت میں پہلی بس کیا ہے تم بتاؤ آلیا آلیہ آلیہ پہلی کہ وہ بحشت بلند ہوگی لا تسمو لا گیا صفت نمبر دو نہ سنے گا تو بحشت کے اندر شور و غل ہا ہے ننجاریا صفا نمبر کتنی جی تین اس بحشت کے اندر چشمے ہوں گے جاری فی حاصل نمبر ہوا نمبر چار اس بحشت کے اندر تخت ہوں گے بلند کیے ہوئے کباب موضوع یہ نمبر کتنی جی پانچ گلاس ہوں گے کپ ہوں گے آب خورے جو ہی کرتے رہو گلاس ہوں گے موضوع ترتیب سے رکھے ہوئے سامنے نمارک مصطوفہ یہ کیا ہے جی کتنا نمبر آ گیا جی یہ جی؟ چھ چاہیے اور گو تکیے ہوں گے صف بنائے ہوئے گو تکیوں صاف بستہ ہوگے وہ ذرا بھی ہو اور کالینے ہوں گی کیا بچھی ہوئی نیچے کالینے کتنا ہو گیا جی سا. یہ بہشت بری کے اوصاف ہیں آفلا جن ظرون ہے لال یہ شواہد ہیں جی شواہد شواہد لکھو جی شواہد برائے امور اربا شواہد برائے امور اربا یہ امور, امور, امور, امور اربا چار امور یہاں سے ہیں سورور مرپوا یہ تخت کیا ہوں گے جی اونچے ہوں گے تخت اونچے ان کے لیے شاہد سنو کیا پس نہیں دیکھتے طرف اونٹوں کے کیسے پیدا کیے گئے ہیں بھائی اونٹ کا کاج اونچہ ہوتا ہے یا نہیں تو آپ چھلانگ لگا کے اوپر چڑھتے ہو یا اونٹ بیٹھتا ہے اونٹ بیٹھتا ہے آپ سوار ہو تو پھر اونچا ہوتا ہے اسی طرح آپ اگر شک پڑے نا کہ سورو لو مر وہ طاقت کیا ہوں گے بلند ہوں گے اونچے ہوں گے ٹھیک ہے اونچے ہوں گے لیکن جب تم ان کے اوپر چڑھنے کا ارادہ کرو گے وہ خود کیا آ جائیں گے نیچے آ جائیں گے وہ لیفٹ اوپر ہوتی ہے لیفٹ تو تھوڑا بٹن دباتے ہو تو کتنی منظروں سے نیچے آ جاتی ہے پھر آپ چڑھتے ہو پھر اوپر چلی جاتی ہے سمجھے جی یہ دروازے ہوتے ہیں جی بند دروازہ پڑا ہے آپ قریب جاتے ہو کھل جاتا ہے آپ باہر نکلتے ہو پھر بند ہو جاتا ہے تو یہ حرکتیں آج کل دیکھ رہے ہو نا <laughs> تو فرمایا وہ تخت اونچے ہوں گے لیکن اونٹوں کو دیکھ کے آپ دلیل حاصل کر لیں تو اونٹ شاہد کس کے لیے بنا جی اے سورور مرکوا کے لیے کیا پس نہیں دیکھتے طرف اونٹوں کے کیسے پیدا کیے گئے ہیں ویلا سماع کی فروفیت اور طرف آسمان کے کیسے بلند کیا گیا ہے یہ دوسرے کے لیے شاہد ہوگا کس کے لیے جی اقوابم موبا بھائی آسمان کے اندر ستارے آپ نے دیکھے ہیں ترتیب کے ساتھ تو اسی طرح آپ کے سامنے گلاس چمک رہے ہوں گے ترتیب کے ساتھ سمجھے کیا جی؟ آگے کیا ہے جی وائل جب کیفا لو اور پہاڑوں کو دیکھو کیسے نصب کیے ہوئے ہیں جیسے پہاڑ ایسے ترتیب سے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا تو تک یہ جو رکھے ہوں گے نا یہ بھی چھوٹے چھوٹے کیا پہاڑ ہوں گے ترتیب کے آگے کہے جی وائی لال ارزے ہے پسوتے زمین کے کیسے بچھائی کی ہے یہ شاہد کس کا ہے ذرا بھی ہو زمین زمینوں ایسی قالین ہے دنیا کی تو آپ کے قالینوں کو زمین سے تشریح دی گئی اچھا جی مولانا اپنا عبید اللہ سندھے رحمہ اللہ تعالی کی طرف ایک مانا منصوب ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں یہ مانا صحیح ہے لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں حضرت مولانا حسین احمد صح مجنی رحمت اللہ علیہ وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے ہمدرد تھے وہ فرماتے ہیں میرے دوست تھے اور انہوں نے کوئی کتاب نہیں تصنیف کی مولانا عبید اللہ سندھی کی کوئی ایک کتاب ہی تصنیف نہیں وہ تو انگریزوں کے ساتھ جنگ میں رہے غیر ممالک کے اندر رہے پریشان رہے تو تصنیف کا ان کو کوئی موقع نہیں ملا صرف ذاتی ڈائری ان کی ہے بس وہ بھی مولانا مدنی نے وزائتی ڈائری نقل کر دی ہے حالات ہیں بہت سارے کہ گھر سے میں آیا جام پور جام پور سے آیا اپنا اے ہماری ہماری بستی ہماری بستی کے ساتھ بھی پڑھے اس کے بعد بھر چونڈی شریف ہے سمجھے وہاں حضرت رحمت اللہ کی نظریں پھر انہیں جو بند دیا ان کو کوئی ان کی تصنیف کتاب نہیں اگر لوگ کہیں نا یہ مولانا سندھی کی تفسیر ہے یا تصنیف ہے قتل نہ مولانا حسین اسمبدنی نے رد کر دیا ہے آج کا لوگ ہیں بل قسم کے ان کی طرح منسوب کرتے ہیں کتابیں کیا سمجھ بابو بزرگ دل کا امت ان کا خلط اللہ کے حوالے ہے تو ایک تفسیر ہے یہ اچھی ہے ان کی طرح منسوب ہے کیا پسنی دیکھ کے طرف اونٹوں کے کیسے پیدا کیے گئے ہیں بھائی اونٹ ہر جش ہے نہیں کتنا بوجھ ڈالتے ہو اونٹ کے اوپر اور پھر دو دو تین تین دن پانی بھی نہیں پیتا تو اونٹ ایسا جانور ہے کہ ہر جش ہے تم دین کا کام کرو تو ہر جش بنو کس کی طرح اونٹ کی طرح ٹھیک ہے جی یہ صحیح ہے نا وائل سما کہ ہرج کا اونٹ کی طرح بنو لیکن اولوے ہمت کس کی طرح بنو آسمان کی طرح تمہاری ہمت کتنی بلند ہو آسمان کی طرف آلی ہمت بنو سمجھے جی تھا وح جبال جیوال قنوں سے بات اور تمہارے اندر استقامات کس کی طرح ہے جیسے پہاڑوں میں استقامات آئے پہاڑ کی طرح مضبوط بن جاؤ اپنے موقع پہ وح ارض ارد کہ آج زمین کی طرح تم متوازے بنو کیا بنو غریبوں کے ساتھ توازن کرو یہ چار اوصاف پیدا کرو گے تب تبلیغ کا مزہ آئے گا پذکر انما انتم و یہ چار اوصاف پیدا کر کے اب تبلیغ کرو حکم تبلیغ نصیحت کر تو سوائے اس کے نہیں تو نصیحت کرنے والا ہے تسلی ہے لاش تعلق ہے مشاہدہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے آپ ان کے اوپر تھانے دار نہیں ہے نہ نگران ہے کہ ان کی پٹائی کریں ہیں نہیں آپ ان کے اوپر دروگا یا نگران مسلط بت آپ کا کام ہے یہ سمجھ گیا آگے جی اللہ من طب اللہ وکا پرا یہ استثنا منقطع ہے مگر جس شخص نے منہ موڑا ایمان سے اور کفر کیا پس عذاب دے گا اس پر اللہ تعالی عذاب بڑا تو من طب اللہ و کفر شرط ہے فائیو الزب اللہ عذاب و قبر اس کی جزا ہے اللہ اس کو عذاب دے گا اے بعض کاری صاحبان ہیں نا وہ ادھر وقف کر دیتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ من طب اللہ و رک جاتے ہیں تم نہ رکا کرو کاری صاحبان کو کہ وہ بھی نہ رکا کریں کیونکہ شرط جزا ہے سب کو ملائیں وہ سمجھ رہے ہو نا بھائی جس نے منہ مو موڑا کو فر کیا اس کی سزا تو ساتھ ساتھ بیان کرو روک کیوں جاتے ہو من طولہ و کافر فائیو زب اللہ اخبار یوں پڑھا کرو ان لینا بے شک ہماری طرف رجوع ہے ان کا قیامت میں پھر ہمارے ذمہ حساب ہے ان کا شہید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 یا صاحبر لقد نمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام